الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استصفا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاہ فل حق جہاد ہوا کم وا جال علئی کم فدی نرج ملتابی کم ابراہی ہو سما کم المسلی من قبل وفی حاض لسو شہیدن علئی کم وتک نو شہدا آلند لی امری وحل ملانی اللہ ربنا المنا رشدنا نا من شرور ان اللہم ارنا الحق حقا ورسقنا اتباہ وارنا الباطل باطلا ورسقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین سورہ حج کا آخری رکو جس پر ہمارے اس مطالع قرآن حکیم کے منتخب نساب کا درس نمبر 15 مشتمل ہے اور جس سے اس منتخب نصاب کے حصۂ چہارم کا آغاز ہوتا ہے یہ بات متعدد مرتبہ سامنے آ چکی ہے کہ یہ دو حصوں پر مشتمل ہے پہلی چار آیات میں قرآن حکیم کی دعوت عمومی یا دعوت ایمان کا خلاصہ ہے اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے مقام پر خاص شان کے ساتھ یہ مضامین آتے ہیں ہر جگہ انداز مختلف ہوتا ہے کوئی نہ کوئی نیا پہلو سامنے آتا ہے لیکن یوں کہا جا سکتا ہے کہ مانیات ثلاثہ توحید معاد اور رسالت کے بارے میں اہم باتیں چار آیات میں آ گئیں. ان کو ماننے کی دعوت یہ قرآن کی دعوت عمومی ہے جس کے مخاطب تمام انسان ہے اس لیے یہاں آغاز ہوا یا یوحناس کے الفاظ سے آخری دو آیات یہ قرآن کی دعوت عمل پر مشتمل ہیں اور ظاہر بات ہے کہ اس کے مخاطب ہے اہل ایمان جو ایمان کا دعویٰ کرے لہذا یہاں آغاز کلام ہوا یا یوح لذین آ منو ہندو آیات میں سے پہلی آیت کے بارے میں ہماری گفتگو بہت حد تک مکمل ہو چکی ہے گزشتہ نشست میں اس کے بعض نکات جو ہیں جن کی ابھی وضاحت باقی ہے وہ ابھی میں آس کروں گا لیکن اس کے لئے صرف ایک بات کا حوالہ دے رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ایک ریشو پروپورشن کی بات ہوئی تھی نسبت و تناسب کی بات ہوئی تھی کہ سورت العصر میں لوازمِ نجات جن چار عنوانات کے ذیل میں درج کیے گئے ان میں سے دو کو جمع کیا گیا ایک آیت میں اور دونوں کا مجموعہ جہاد اس پر آخری آیت مشتمل ہے ان دونوں کی آپس میں جو ریشو پروپورشن ہے اہمیت کے اعتبار سے جو نسبت و تناسب ہے اس کا ایک پیمانہ یہ ہے کہ پہلی آیت چھوٹی ہے دوسری آیت بہت طویل ہے کم سے کم ایک اور تین کی نسبت ہے وجاہد اللہ حق جہاد ہی سے اختتام صورت تک جو یہ آیت چلی آ رہی ہے یہ طویل آیات میں سے جبکہ یا یوہل لذین ع منرک وسود وک وف الخیر لال نقم تفلح اس آیت کے حوالے سے ایک بات یہ سامنے آ چکی ہے کہ ایک تو لال لقم تفل اس کے لیے محض ایمان یا ایمان کا صرف زبانی اقرار کافی نہیں ہے بلکہ ارگاؤں وسجد وعبدو ابکو وفال القیب یہ چار عوامیر آئے ہیں گویا کے اس بات پر اس کی دلالت ہے کہ یہ عمل ہے عملی تقاضے ہیں نجات کا دار و مدار ان پر ہے جس کے حوالے سے میں امام راضی رحمت اللہ علیہ کا آپ کو جملہ سنا چکا ہوں ود الزالے کا ان نجات اب القتن میں مجموع حاضل اس پورے مجموعے پر منحصر ہے نجات اور فوج و فلاح اب اس میں جو گفتگو ہو رہی تھی کہ تین اگر ہم سیڑھیاں سمجھیں ممبر کی بلکہ چار تو تین تک کی گفتگو پہلی آیت میں آ گئی پہلی سیڑھی ارکان اسلام نماز روزہ حج جکات اس میں جو رکن رکین ہے سب سے بڑا رکن ہے وہ نماز ارق وسجد کے حوالے سے اس کا ذکر آ گیا پھر وابدور ابکو اپنے رب کی بندگی کرو یہ دوسری سیڑھی ہے ہما تن ہما وقت ہما وجوہ اللہ کی اطاعت اس کی محبت سے سرشار ہو کر بہت گمبھیر معاملہ ہو گیا بہت اس کی اس کے اندر مسبت پیدا ہو گئی پھر تیسری سیڑھی ہے فعل خیر اچھے کام وفال الخیر اچھے کام کرو اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ یہ خود اپنی جگہ پر دو حصوں پر مشتمل ہے فعل خیر اچھا کام اس کا ایک بنیادی تصور ہے جس کو ہم خدمت خلق کا عام طور پر جو عنوان دنیا میں ہوتا ہے اس کے ذیل میں ہم جانتے ہیں بھوکے کو کھانا کھلانا پیاسوں کے لیے پانی کا اہتمام کرنا کسی طریقے سے بیماروں کی دوا دارو کا معالجے کا بندوبست کرنا یتیموں کے لئے یتیم خانے کھولنا بیواؤں کی خبر گیری کا اہتمام کرنا مساکین کے لیے دار المساکین جو ہے ان کا انقاد اور ان کا قیام عمل میں لانا وغیرہ یہ تو وہ تصور ہے کہ جس کا تعلق ہے پوری نوع انسانی سے یہ ایک تو مشترک میراث ہے نوع انسانی کی ایمان کے حوالے سے اصل میں جو اس میں دوسری منزل وجود میں آتی ہے خدمت خلق کی وہ ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے کوشہ ہونا تاکہ ان کی ابدی زندگی اخروی زندگی ہمیشہ کی زندگی وہ درست ہو جائے اللہ تعالی کے عذاب سے بچ سکیں اللہ تعالیٰ کی سزا جو ہے جہنم کی بدترین سزا اس سے اپنے آپ کو بچا سکے یہ دعوت ال خیر اور اس دعوت کے لئے ظاہر بات ہے کہ اصل بنیاد اور جڑ اور اس کے لئے مرکز و محور قرآن مجید ہے میں یہ دو باتیں اس وقت آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ ان کے مابین بین بھی جو نسبت و تناسب ہے اس پہلی آیت میں جو چار چیزیں آئی ہیں جن میں سے پہلی دو کو ہم عبادت سے تعبیر کر سکتے ہیں اور پھر فیل خیر اور فیل خیر کی دو منزلیں ان کے مابین بھی ایک نسبت و تناسب ہے جس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے یہ بھی گویا کے دین کے فہم اور تفقع جو ہے دین کا اس کا ایک اہم موضوع ہے اس کے حوالے سے میں ارض کر رہا ہوں سب سے پہلے کہ جو پہلی منزل ہے اس خدمت خلق کی یعنی اپنا مال خرچ کرنا لوگوں کی تکالیف کو رفع کرنے کا حاجت روائی کے لیے لوگوں کو مصائب سے نجات دلانے کے لئے بیماری سے اور احتیاج سے ان کو لجات دلانے کے لئے انفاق مال ایک آیا مبارکہ جس کا اس سے پہلے کئی مرتبہ حوالہ آ چکا ہے اور ہمارے اس منتخب نصاب کے درس سے کے ضمن میں وہ بہت اہتمام کے ساتھ اس کا حوالہ تھا لن تنا لر راحت ماتور ہمارے ہاں عام جو ریشو پروپورشن ہے وہ یہ کہ نماز روزہ نوافل عبادات اس میں زیادہ انہماق جو ہے اس کی اہمیت لوگوں کے پیش نظر زیادہ ہے عام ہمارا مذہبی مزاج جو ہے اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تجزیہ کریں گے تو ان کی اصل اہمیت ہے لوگوں کے ذہنوں میں جبکہ قرآن کہتا ہے کہ لنگ تنالبر حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ تم نیکی کے مقام تک رسائی حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو وہ شے اس شے میں سے جو تمہیں محبوب ہو اللہ کی راہ میں اپنا محبوب مال اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ دو اعتبارات سے ہے ایک ہے لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے تعمل مساکین اور دوسرے یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لئے خرچ کرنا لیکن یہ خرچ کرنا جو ہے یہ بہترین مال اپنا پسندیدہ ترین مال وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو معلوم ہوا کہ یہ نماز روزے کے بجائے اصل شے جس کو قرآن مجید ایمفیسائز کر رہا ہے وہ یہ ہے اسی طریقے سے ایک حدیث مبارک جو ہے وہ بار بار ہمارے یہاں حوالہ اس کا آ چکا ہے من یور رستقر بل خیر اکل جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا جس کے دل میں دقت قلبی نہیں ہے جو کسی بھوکے کو دیکھ کر تڑپ نہیں اٹھتا جو کسی محتاج کو دیکھ کر اس کے باوجود کہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے پر قادر ہو اگر اس کے لیے اہتمام نہیں کرتا کوشاں نہیں ہوتا تو گویا کہ یہ کل کے کل خیر سے محروم ہے تو ہمارا جو درس نمبر دو ہے آیت البر اس میں اس مجمور پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے لیکن میں نے چاہا کہ یہاں پھر اس ریشو پروپورشن کو اپنے ذہن میں دوبارہ جو ہے اس نسبت کو صحت کے ساتھ درستگی کے ساتھ قائم کر لیں جو دوسری منزل ہے اس کے حوالے سے میں دو حدیثیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں یعنی دعوت ال لوگوں کو خیر کی تعلیم دینا لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا مومان اخصل قولم ممن دا الاث الح وقالی مسلمین لوگوں کو خیر کی تلقین کرنا خیر کی تعلیم دینا اس کا کیا درجہ ہے اور خاص طور پر یہ کہ نماز روزے کے حوالے سے نفلی عبادات کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جہاں تک فرائض کا تعلق ہے فرض نماز وہ تو اولین شہ ہے لیکن اس سے آگے کا جب مرحلہ آتا ہے تو نوافی کے ضمن میں جو عام طور پر لوگوں کا تصور ہے در حقیقت وہ ہے جو اس وقت زیر بحث ہے فرائض کا معاملہ نہیں نیکی کا جذبہ کسی میں پیدا ہوتا ہے اب ظاہر بات ہے کہ وہ یا رخ اختیار کرے گا عبادات میں اور ان چیزوں میں مزید آگے بڑھے یا یہ کہ دوسرا دائرہ جو ہے یہ سامنے آتا ہے ان میں کیا نسبت و تناسب ہے اس کے لیے دو حدیثیں میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ جامع ترمزی کی روایت ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ حساب حضور فرماتے العالم فضل عالم البدے کا فضلی علی ادنا لوگوں اچھی طرح نوٹ کر لو کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر عبادت گزار اور ایک ہے صاحب علم اس کی فضیلت اتنی ہے جتنی کہ میری فضیلت ہے تم میں سے کسی ادنا انسان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے آپ کا مرتبہ ذہن میں رکھیے ادناکم میں اگر صحابہ کو بھی رکھ لیں تو گویا کہ صحابہ میں جو بھی کم ترین درجے کے صحابی ہیں ان کے اور حضور کے مابین جو نسبت ہے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے وہ نسبت و تناسب حضور بیان فرما رہے ہیں فضل العالم علی نے کا فضلی الدناکم و ان اللہ و ملاکت سماوات و ارض حتن نمل تو فی جو رہا و لس معلمسل خیر حضور نے فرمایا یقیناً اللہ تعالی خود اور فرشتے اور تمام آسمان اور زمین کی مخلوق یہاں تک کہ بلوں کے اندر جو چیونٹیاں ہیں اور یہاں تک کہ پانی میں جو مچھلیاں ہیں وہ درود بھیجتی ہیں رحمت بھیجتی ہیں اس شخص پر جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے رہا لسنا اعلی معلم ناسل <الْخَيْرَى> خیر لوگوں کو خیر کی تعلیم دینا لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرنا یہ وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالی خود اللہ کے فرشتے آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے حق میں دعا کرتی اس کے علاوہ امام دارمی نے یہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے روایت کی ہے مرسلن سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجلین کانا فی بنی اسرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا دو اشخاص کے بارے میں جو بنی اسرائیل میں سے تھے حدما کانا عالما یوسل المکتوبہ سو فی الم الناس خیر ان میں سے ایک تو عالم تھا اور اس کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ صرف فرض نماز پڑھتا تھا اور اس کے بعد بیٹھ جاتا تھا لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے کے لیے وال آ کرو یسوم النہارا و, النہار و اور دوسرا وہ تھا جو ہمیشہ روزہ رکھتا تھا کبھی ناگا نہیں کرتا تھا اور پوری پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتا تھا سوال کیا گیا ائیو ہو افضل حضور سے دریافت کیا گیا ان دونوں میں سے افضل کون ہے کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جواب دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل و حاضل عالم الزی یوسل المکتوبتا سماجی الناسل خیرا یسوم النہارا وسل کا فضلی الدنا کم کہ تم نے جو سوال سامنے رکھا ہے جو تقابل تم چاہتے ہو تو وہ شخص کے جو فرض نواز پڑھتا ہے صرف اور پھر وہ اپنا وقت صرف کرتا ہے لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے میں اس کی فضیلت اس شخص پر کہ جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے سائے مدہر ہے اور جو پوری پوری رات نماز پڑھتا ہے اس پر اس کی فضیلت وہی ہے جو میری فضیلت ہے تم میں سے کسی ادنا انسان پر یہ ریشو پروپورشن ہے در حقیقت کے جو ہمارے ہاں اول تو یہ کہ جو بھی مادیت کا غلبہ ہے تو مذہبی مزاج کے لوگ اب رہ کتنے گئے ہیں جو رہ گئے ہیں ان کے ہاں وہ ریشو پروپورشن برعکس ہو گئی ہے یہ جو اس کے اندر جو نسبت و تناسب کا معاملہ الٹا ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ کہ خیر کے آگے پھیلنے کا خیر کے بڑھنے کا اب کوئی امکان نہیں رہا جب تک کہ اس ریشو پروپورشن کو اثر نوع جو صحیح ہے جو نسبت و تناسب درست ہے اس کے مطابق اس کو استوار نہ کیا جائے اب آگے چلیے یہ تو پہلی آیت تھی یا یوہل الذین عام رکعوا وسجد وعبدوا ربکم رب بکم وفال الخیر الع القم تفیہ اے ایمان کے دعوے دارو رکوع کرو فیدہ کرو اپنے رب کی بندگی اور پرستش کرو اچھے کام کرو لوگوں کی حاجت روائی مشکل کشائی میں اپنا مال خرچ کرو اور لوگوں کو خیر کی دعوت اور خیر کی تلقین اور خیر کی تعلیم میں اپنی صلاحیتیں کھپاؤ تاکہ تم فلا پاؤ اللہ ربنا جا منہم اے اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما اب دوسری آیت آ رہی ہے کہ جس کے نسبت و تناسب کو میں نے کل آپ کی توجہ اس کی جانی مبدول کرائی تھی وہ جاہدو فل حق آج جب میں اس نسبت و تناسب کے لیے جب انسان کا ذہن سب کانشیس مائنڈ ہے ورک کرتا ہے اس خود سوچ رہا تھا کہ اس کو کیسے بیان کیا جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ باش پہاڑی علاقوں میں درجہ بدرجہ ایک رینج آئی پہاڑ کی اس کی اونچائی ہے جو بھی ہے اس کے بعد کچھ وادی ہے پھر دوسری رینج اس سے اونچی ہے تیسری رینج اس سے اونچی ہے اور پھر چوتھی رینج پر جا کر پھر بڑا اونچا میدان آ جاتا ہے ہمارے ہاں یہ پاکستان میں بھی بعض علاقوں میں ہے بلکستان کے اور یہ جو دوسرا علاقہ ہے چلاس کا اس کے مابین بھی ایک ایسا بہت بلندی کے اوپر پھر بہت بڑا کھلا میدان ہے یہ علاقے جو ہے کوہستان کے اندر اس طرح کے ہوتے ہیں تو یوں سمجھے بالکل کہ یہ تین سیڑھیاں ایک دو تین اور چوتھا پھر جو ہے جیسے کہ ممبر کے اوپر جا کر پھر وہ اس کا ایک پلیٹ فارم سا بن جاتا ہے اس نسبت و تناسب کا اپنے ذہن میں قائم کیجئے اس آیت کو سمجھنے کے لیے جاہدو فلّہ حق کا جہاد اور جہاد کرو اب جہاد کے لفظ کے بارے میں میں چونکہ بہت ہی ابھی قریب ہی ہمارا یہ درس گزرا ہے سورت الحجرات کا اور اس میں وہ آیت مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں ان المومنون مومنون اللزین عامو بلّہ و لم تابو و جاہدو بے ام و لم وی اللہ اس جہاد کے لوازم کیا ہیں اس کی منازل کیا ہیں اس کے مراحل کیا ہیں وہ پوری تفصیل کے ساتھ بحث آ چکی ہے لہذا جہاد پر اب یہاں کوئی لغوی بحث نہیں ہوگی لیکن یہاں ایک لفظ آیا ہے کہ جو قرآن مجید میں صرف دو مقامات پر ہے اور یہ ایسی ہی صورتوں میں ہے کہ جن کے بارے میں یہ رائے ہے کہ وہ مکی ہیں عام اصطلاح ہے جہاد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں اصطلاح کے طور پر لفظ جہاد آتا ہے تو فی سبیل اللہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں جاہدو فی اللہ یہاں سبیل کا لفظ ابھی معذوف ہے ابھی میں نے اس لیے کہا کہ یہ سورہ حج بھی ان صورتوں میں سے ہے کہ جن کے بارے میں اس کے اکثر و بیشتر حصے کے تو مکی ہونے کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اشتباہ والی بات نہیں ہے اس کے مدامین پر اگر غور کیا جائے اگرچہ چند آیات اس کی ایسی ہے کہ جو مستثنا ہے اور جو اگر مدنی نہیں ہے تو جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے اسلائے سفر ہجرت میں نازل ہوئی دوسری سورت جو بل اتفاق مکی ہے سورہ انکبوت ہے اس میں بھی یہ بغیر سبیل کے لفظ آیا ہے اس کی آخری آیت اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ سورہ انکبوت جو ہے اس کا پہلا رکو اس منتخب نصاب کا جو اگلا حصہ پانچواں حصہ اس کا پہلا درس ہے جیسے یہ چوتھے حصے کا پہلا درس ہے ایسے ہی سوریہ ان کا پہلا رکو پانچویں حصے کا پہلا درس ہے اور مکی صورتوں میں چونکہ جہاد کا لفظ آیا ہی بہت کم ہے جہاد کی اصطلاح اسلنگ تو پورے طور پر نکھر کر مدنی صورتوں میں آئی ہے لیکن سورہ کبوت بھی اس اعتبار سے مستثنا ہے پہلے روکو میں بھی لفظ آیا ہے ممن جا ہدا فائن نما جو کوئی جہاد کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ پر کوئی احسان کرتا ہے یا اللہ کے رسول پر کوئی اس کا احسان ہے جو کوئی جہاد کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے اپنے اجر و ثواب کے لیے اپنی آکمت کے لیے اپنی آخرت کو درست کرنے کے لئے کر رہا ہے وہ کوئی احساس اپنے اندر پیدا نہ ہونے دے کہ اللہ اور اس کے رسول پر وہ کوئی احسان کر رہا ہے پھر یہ کہ مکی صورتوں میں یہ لفظ آیا ہے مشرق والدین کے لیے بھی سورہ کبوت کے پہلے رقو میں بھی ہے سورہ لکمان میں بھی وہ بھی ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے ہمارا تیسرا درس ہے پہلے حصے میں شامل ہے اور اس میں بھی آیا ہے کہ ون جاہدا کا مشرق والدین کے بارے میں ون جاہدا کل تشرے کبھی یا تشرے کبھی ماں لہ کبھی عیم ان فلا اگر تمہارے والدین تمہیں مجبور کریں تم پر دباؤ ڈالیں تم سے جہاد کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو تو ان کا کہنا نہ مان سورہ کبوت کے اختتام کے اوپر جو آیت آتی ہے ولزین جہدو فینا نا وہ لوگ جو ہمارے لیے جہاد کریں گے اب یہ فینا کا ترجمہ ابھی میں لیے کر رہا ہوں لیکن یہ کہ میں وضاحت ابھی عرض کروں گا کہ ولزین جہادو فینا یہ دوسری مثال ہے اور ایک مثال یہ ہے جاہدو فل حق کا جہادی اس کے ضمن میں ایک تو کچھ صوفیانہ انداز تعبیر ہے اس لفظ کی اس, اس اسلوب کی اور وہ یہ ہے کہ جو اصطلاحات ہیں اہل تصوف کے یہاں سیر اللہ سیر ف اللہ سیر عن اللہ الا یہ گویا کے معرفت کے تین مراحل ہیں یا سلوک کے تین مراحل ہیں ایک پہلا مرحلہ اللہ کی طرف تقرب اللہ کے درجے انسان طے کرتا چلا جائے جو فاصلے ہیں یہ فاصلے جو ہے مادوی نہیں ہے یہ فاصلے معنوی ہیں ورنہ تو اللہ تعالی ہماری رگے جان سے بھی قریب ہے نخن اقرب و من حب المرید انسان سے اس کی جگہ جان سے بھی ہم قریب ہیں لیکن فاصل مانوی جو ہے بہت ہیں ان فاصلوں کو کم کرتے کرتے واقع اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے انسان درجہ بدرجہ آگے بڑھ رہا ہے یہ ہے سیر الا اللہ پھر ایک مرحلہ آتا ہے جب کہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں اس کا غور و فکر اور مراکمہ ہوتا ہے اور جس کو مراکمہ معیت کہتے ہیں یہ اہل تصوف یہ گویا کہ یہ ہے سیر فلّہ اللہ کی ذات و صفات میں انحماق ہے اور مراقبہ ہے اور پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے سیر آن اللہ علی اللہ اب عن جو آتا ہے وہاں سے ہٹنے کے لیے اس مقام پر پہنچنے کے بعد اب واپسی شروع ہوتی ہے لیکن واپسی کس لیے تاکہ اوروں کو بھی اس راستے کی طرف دعوت دی جائے یہ نعمت جو ہے وہی فعل الخیر جو ہے وہ فعل الخیر یہ دولت اگر ہمیں حاصل ہوئی ہے تو ہم دوسروں کو بھی یہ دولت جو ہے ان تک پہنچائیں انہیں بھی لذت آشنا کریں اللہ کی محبت سے انہیں آشنا بنائیں اللہ کی محبت جو ہے ان کے دلوں میں پیدا کریں تو ہے تو عن اللہ لیکن دل اللہ مقصود اللہ ہی ہے یہ ہے در حقیقت تین مراحل سلوک کے بلکہ اس کے ذمن میں بارہ میں نے ارض کیا ہے علامہ اقبال نے خطبات میں سے اپنا خطبہ شروع کیا ہے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی ایک کوٹیشن ان کے ایک حوالے سے اور اس کے حوالے سے انہوں نے مسٹک ایکسپیرینس پروفیٹنگ ایکسپیریئنس کے درمیان فرق کیا ہے عام طور پر جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ وہ سیر سلوک طے کرتے ہوئے جب قرب الہی حاصل ہو گیا تو اب اس میں جو لذتے ہیں بیٹھے رہے تصور آلہ کیے ہوئے اب یہ جو کیفیت ہے اس میں جو لذت ہے وہ جا کر لوگوں کو گلی گلی جا کر انہیں تبلیغ کرنا انہیں حق کی دعوت دینا ان کی گالیاں سننا کسی نے کوئی فکرا چس کر دیا کسی نے کا پاگل ہے کسی نے کا مجنوع ہو گئے ہیں کسی نے کا اچھے بھلے آدمی تھے پتہ نہیں کیا ہوا ہے کوئی آسب آ گیا ہے اب ظاہر بات ہے اس سے تقدر ہوتا ہے طبیعت کے اوپر تو کاہے کوئی انسان یہ جو کیفیت ہے اس کو چھوڑ کر جائے تو شیخ عبد القدس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ محمد عربی آسما رفت و باز آمد۔ بخدا اگر من رفتمے باغ نہ آمدمے محمد عربی تو آسمانوں سے اوپر چلے گئے ساتھ میں آسمان تک پہنچ گئے اور پھر واپس آ گئے خدا کی قسم اگر کبھی میں پہنچ جاتا کبھی واپس نہ آتا تو یہ فرق ہے کہ نبی جو ہے وہ آتا ہے واپس اس کے لیے ایک آپ اپنے ذہن میں چاہیں تو بالکل ایک مادی تمثیل بھی رکھ لیجئے حضرت موسا پہاڑ پر چڑھ کر گئے